اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ان لا اللہ الا اللہ أشهد أن, لا إله إلا الله أشهد ان محمد رسول اشد حال سل سل سل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 الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ان لا اله الا الله وحده لا شريك له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 اعوذ باللہ من, الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم گزشتہ جمع سورہ انفال کی ابتدائی آیات پر بات کی گئی تھی پرانے حکیم کی اکایت کریمہ کی روشنی میں اللہ پاکہ فرمان ہے لقد انزلہ علیہ کم کتاب فی ہے فکر کہ ہم نے تم پر ایک کتاب اتاری ہے اس کتاب میں تم سب کا ذکر موجود ہے اس کتاب میں سارے انسان مسلمان ہوں کافر ہوں مشرک ہوں منافق ہوں متقین ہوں مقربین ہوں سب موجود ہے سب کا ذکر موجود ہے اور سب کی تصویر موجود ہے پرانے حکیم ایک ایسا آئینہ ہے کہ جو بھی اسے اٹھا کے دیکھے گا وہ کہیں نہ کہیں اپنا چہرہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا سورہ انفال جس میں حقیقی ممینین کی پانچ علامتیں ذکر ہوئی تھی اگر ہم غور و فکر سے کام لیں اور وہاں اپنا چہرہ دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ اوصاف اگر موجود ہیں تو یقینا ہم وہاں موجود ہیں اس مقام پر اسی طرح یہ سورہ مؤمنون اس میں رب تعالی نے مؤمنین کی ساتھ صفات کا ذکر کیا ہے تو اس مقام کو ہم پڑھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس مقام پر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اللہ ربر عزت نے ان صفات ساتوں صفات کو ذکر کر کے ایک عظیم بشارت بیان فرمائی کہ اولاق ہم الوارتھون اللہ الفردوس یارتھون الفردوسا خالدون یہی لوگ وارث بنیں گے کس چیز کے جنت الفردوس کے اور جنت الفردوس ہی میں ہمیشہ رہیں گے جنت الفردوس جس کو اعدل جن و اوسطا ہونے کا شرف حاصل ہے و فوقہ عرش الرحمن کہ یہ سب سے بلند بالا اور اونچی جنت ہے سب سے بہترین جنت ہے اور اسی جنت پر رحمان کا عرش ہوگا تو جنت الفردوس کی وراثت ان لوگوں کو حاصل ہوگی جن میں یہ صفات سات صفات پیدا ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون یہ قد حرف تحقیق ہے حرف تاکید اگر کلام میں زور پیدا کرنا مقصود ہو اور یہ بتانا مقصود ہو کہ یہ بات یقینی ہے اس بات کے وقور میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے تو اس موقع پر قد کا استعمال کرتے ہیں جو فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے اللہ تعالی نے فلاح کا ذکر کیا کامیابی کا کہ حقیقی اور یقینی کامیابی مومنین نے حاصل کر لی یہ قد تحقیق اور تحقید کا سیکھا جو ہر قسم کے شک و شبہ کو زائل کر کے اس خبر کو یقینی بنا رہا ہے یہ افلاح یہ فعل ماضی ہے اور فعل ماضی جو ہے وہ سب سے زیادہ یقین پر قائم ہوتا ہے اگر آپ کسی کو حکم دیں یہ فیل امر تو اس حکم کی تعمیل کرے یا نہ کرے شک و شبہ موجود ہے اگر آپ مستقبل کی خبر ذکر کریں کل ایسا ہوگا تو اس میں بھی شک و شبہ ہے ہو سکتا ہے نہ ہو دیکھنا اگر آپ بسیغہ ماضی ذکر کریں کہ کل ایسا ہو چکا ہے تو یہ خبر یقینی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور اللہ رب العزت نے مؤمنین کی فلاح کا ذکر کیا ہے ماضی کے سیغے کے ساتھ کہ مؤمنین فلاح پا چکے ہیں کامیاب ہو چکے ہیں ویسے اس کا ہر فرمان حق اور سچ ہے وہ مستقبل کے سیغے سے ہو یا ماضی کے سرے سے ہو مگر اندازہ عزت نے خود ہی کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے اور کامیابی کی اس خبر کو یقینی حتمی قطعی اور جزمی ظاہر کرنے کے لیے ماضی کا ذیغہ استعمال کیا کہ میں نے فلاح پا چکے ہماری لسٹ میں ہماری فہرست میں جو بھی مومن ہیں وہ کامیاب ہیں وہ فلاح اور کامیابی سمیٹ چکے تو یہ ایک یقینی خبر بسیغہ ماضی دی گئی اور فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جس میں کوئی نقص اور خامی نہ ہو مکمل کامیابی کوئی اندیشہ نہ ہو اس کامیابی کے چھن جانے کا یا کسی محرومی کا یا کسی کمی کا یہ حقیقی فلاح ہے فلاح میں کاٹنے کا مانا ہے ہر قسم کے شک و شبہ کو کاٹ دے اور بندے کی کامیابی کو یقینی بنا دے کسی قسم کا نیشہ نہ ہو کسی قسم کا خدشہ نہ ہو کسی قسم کی کمی نہ ہو دنیا میں جو بھی ہم کامیابیاں سمیٹتے ہیں ان میں خدشات توہمات اور کمی بیشی لازمی ہوتی مگر یہ اخر بھی کامیابی ہے ہر خدشے سے ہر محرومی سے اور ہر کمی بیشی سے پاک یقیناً فلاح پا چکے ہیں کون المؤمنون وہ لوگ جو مومن تو پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لیں اپنے آپ کو یہاں تلاش کریں کہ ہم یہاں موجود ہیں یا نہیں اس آیت کریمہ میں ہمارا چہرہ دکھائی دے رہا ہے یا نہیں مومن ہم کیسے مومن ہیں ایمان ایک سب سے ٹھوس اور سب سے یقینی حقیقت جو سارے اعمال کی صحت و قبولیت کی بنیاد ہے منجفربی ایمان فقط حابط عمل ہو جو شخص امور ایمان میں سے کسی چیز کا انکار کر بیٹھا کسی چیز کے ساتھ کفر اختیار کر بیٹھا تو اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں ہمارا قبول ایمان کیسا ہے پوری بصیرت کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ اس حقیقت کے فہم اور ادراک کے ساتھ کہ یہ دین اسلام اور یہ ایمان یہی سچا دین ورنہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہمارے باپ دادا مسلمان ہیں ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے یہ بہت سو کی سوچ ہے اگر ہم ہندو گھرانے میں ہوتے تو ہندو ہوتے یہودی گھرانے میں پیدا ہوتے یہودی ہوتے ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے بس یہ ان کے مسلمان ہونے کی پہچان ہے باقی اگر انگلی زندگی میں جاؤ تو شاید انہیں کلمہ پڑھنا بھی نہ آتی نماز سے روزے سے اللہ اور اس کے رسول کے عوامل و نواہی سے دور ایک رسمی اور روایتی مسلمان چونکہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے مسلمان نہیں یا حقیقی مسلمانوں کا حقیقی اہل ایمان کا ذکر ہے یہ مومن ہونا شرط ہے اور ایمان کی ایک حقیقت کا بڑا جامع الفاظ میں تعارف کرایا ہے ایک محدث حسن بصری الرحمٰ نے صحیح بخاری میں ان کا قول ہے کہ نئی سلی بالتحلی ولا بلا بمن ما ما فخر القلب صدقت الاعمال کہ ایمان یہ ظاہری سجاوٹوں کا نام نہیں ہے کئی لوگ مختلف موقعوں پر چراغاں کرتے یہ حقیقت ایمان نہیں ہے اور نہ ہی ایمان ذاتی تمناؤں کا نام نہ یہ ریلیوں اور جلسوں اور جلوسوں اور دھرنوں کا نام اور نہ ہی ذاتی پسند اور ناپسند کا نام نہ ذاتی خواہشات کا نام نہ ذاتی تمناؤں کا نام ان میں سے کوئی چیز ایمان نہیں ظاہری اچھل کود کا نام ایمان نہیں ظاہری جذبات کا نام ایمان نہیں ہے ولیکن ما ماں فی القلب ایمان یہ ہے کہ اللہ رز کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی احکام و فرمودات ہیں جو بھی عوامر و نواہی ہیں وہ دل میں بیٹھ جائیں دل میں گھر کر جائیں مصدقت الاعمال اور پھر پوری زندگی انسان کا ہر عمل اس دل میں بیٹھے ہوئے حقائق کی تصدیق کرے دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ رز کی رسول نے نماز فرض کی پورے یقین کے ساتھ بصیرت کے ساتھ یہ ایک عقیدہ ہے نماز کی فرضیت کا اور پھر عمل نماز قائم کر کے اس عقیدے کی تصدیق کرے رودے فرض ہیں یہ ایک عقیدہ ہے اور امل ال رودے رکھ کے اس کی تصدیق کرے انہیں ہر عمل اس دل میں جو جا حقائق ہیں ان کی تصدیق کرے قد افلحل مومنون یہ سچے اور پکے مومن ہیں لہذا ہر عمل سے پہلے ہر قدم بڑھانے سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لینا ضروری ہے اپنے ایمان کا ادراک ضروری ہے یہ پہلی اسٹیج ہے یا یوحلدینخ اللہ اے ایمان والو تخوا اختیار کرو تو تقوی تب ہی قابل قبول ہوگا جب ایمان صحیح ہو ہوگا اطاق اللہ کی سٹیج یہ منسلک اور مشروط ہے یا ایو الحلدینہ آمنوں کے ساتھ یا ایو الح الح کتب علیکم الحلینہ تو یہ کتب علیکم السیام کی منزل یا ایو الح الدینہ کے ساتھ اگر ایمان میں کوئی دراڑ ہے اس کے فہم میں کوئی کمی ہے اور اس کی حقیقت میں کوئی نقص ہے پھر کوتب علیکم السلام اتحدیومر اللہ فکر اللہ کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا ایزا نودی علی سولاد میں یوم جمع فصر اللہ تو یہ ذکر اللہ کی سہ یادین آمن کے ساتھ یا یو الحلدین آمن عتھی اللہ واطی الرسول یا اللہ رس کے رسول کی اطاعت کی صحت یا الذین آمن کے ساتھ قرآن پاک میں لگ بگ سو مقامات پر یہ خطاب موجود ہے اللہ تعالی نے یہ تنبی فرمائی کہ جو بھی ہمارے عوامر ہیں ان عوامر پر عمل کرنے سے قبل ان عوامر کو اپنانے سے قبل ضروری ہے کہ تم یا ایو حل ددین آمانو بن جاؤ لہذا اپنے ایمان کا جائزہ لو اور پکے اور سچے ایمان کے ساتھ اس طرف آؤ قد افلاح میں یقینا مومن فلاح پا گئے ایک ابدی فلاح جس میں کوئی نقص نہیں اب یہ تو ہو گیا حقیقت ایمان وہ کون سے امور ہیں جن امور کو اپنا کر منہ میں فلاح سمیٹیں گے اور کامیابی سمیٹیں گے فرمایا کہ پہلا عمر اللہ دینا فی صلاتہم خاشعون جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں جن کی نمازوں میں خشوع ہے خشیت الہی اللہ تعالیٰ کا خوف ہے خوشو در حقیقت تدلل کا نام ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھپ جانے کا نام ہے سارے اعدا کے ساتھ دل و دماغ کے ساتھ تو یہ نماز کی ایک لازمی صفت قرار دی گئی ہے جس پر نماز کا اجر اور ثواب مرتب ہوتا ہے جس قدر خوشو ہوگا جس قدر خوشو کی حفاظت ہوگی اسی قدر وہ اجر قائم ہوگا نبی اسلام کے ایک حدیث ہے کہ ان رجل لیان من صلاتح ولم یکتب له اللہ لیکن صرف منصرات ہی ولا عشر و تسر سمون سب ہے سوا خومس روب سلو ہوا نصف ہوا ایک شخص نماز پڑھ کے لوٹتا ہے اسے اس کی نماز کا اجر کتنا ملتا ہے دسویں حصے کے برابر باقی نو حصے برباد کر لیتا ہے اور بعض لوگوں کو نویں حصے کے برابر اور بعض کو آٹھویں حصے کے برابر بعض کو ساتویں حصے کے برابر اور بعض کو چھٹے حصے کے برابر اور بعض کو پانچویں حصے کے برابر اور بعض کو چوتھے حصے کے برابر اور بعض کو تیسرے حصے کے برابر اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور اس کا آدھا اجر سمیٹ کر اٹھتے ہیں جس قدر خشور کی حفاظت ہوگی اللہ دین فی سلاتے ہیں جو اپنی نمازوں میں خوشوں اختیار کرنے والے ہیں جس قدر خوشوں کی حفاظت ہوگی اسی قدر نماز کا عجر مرتب ہوگا اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پوری نماز دائیں بائیں خیالات میں کھوئے رہتے ہیں اپنے کاروباری گتھیاں سلجھاتے ہیں بس ان کا فرض تو ادا ہو گیا مگر سوار نہیں ملے کیونکہ ان کی نماز بالکل خشوع سے خالی اور یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس پر سب کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ اپنی نمازوں کا اہتمام کرو اور اپنی نمازوں کے تعلق سے اپنے خشوع کی حفاظت کرو یہ خشوع جو ہے جب قائم ہو جائے تو اس کی ایک ظاہری علامت یہ ہے کہ نماز پڑھنا انتہائی آسان ہو جائے گا بندے کو نماز کا انتظار ہوگا نبی رسلام کی حدیث ہے کہ جو لرت و فی اسلح کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ہمارا یہ معاملہ ہے اذانے سن کر ہم بوجھ محسوس کرتے ہیں گرانی محسوس کرتے ہیں جیسے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے کر فوری مستعد ہوتے ہیں نماز قائم کرنے کے لیے یہ ایک خوشور کی علامت کیونکہ خوشور اللہ تعالی کے قرب کا ذریعہ ہے اس کے تقرب کی اساس جس قدر بندہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اسی قدر اعمال آخرت کے انجان دہی کا شوق بڑھتا ہے اور نماز تو اللہ تعالی کا وہ فریضہ ہے جس کا قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہوگا اعمال میں تو یہ قرب الہی کو حاصل کرنے کی بڑی ٹھوس بنیاد اپنی نمازوں کے خوشبو کو ہم چیک کریں غور و فکر کریں کیونکہ اسی پر نماز کا اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی حدیث منتو فاحصہ وضو سما سلہ ثم ایسا ہی جو شخص وضو کر لے اچھے طریقے سے اور دو رکا نماز پڑھ لے نماز ایسی پڑھے بعد آخر میں چار رکعات کا بھی ذکر لیکن نماز ایسی پڑھے کہ یو سن ذکر رہا وہ بڑے اچھے طریقے سے نماز کے جو اذکار ہیں ان کو ادا کرے اور خشوع کی حفاظت کرے ثم استغفر اللہ پھر وہ ایک دفعہ استغفار کر لے استخر اللہ کہہ دے غافر اللہ لہو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہ معاف کر دیں یہ نماز کا اجر عظیم الشان اجر گناہوں کی بخشش مگر یہ مشروط اور مربوط ہے نماز کے اذکار کے ساتھ اور نماز کے خوشوں کی حفاظت کے ساتھ اور ایک حدیث میں نبی اسلام کا اور فرمان یہی کہ جوش اچھے طریقے سے وضو کر لے اور دو رکعت نماز پڑھ لے مگر نماز اس طرح پڑھے کہ وہ ہوا علم و ما یقول کہ جو وہ پڑھ رہا ہے اس کو اس کا علم ہو جو پڑھ رہا ہے اس کو اس کا علم ہو فرمایا کہ وہ نماز سے یوں لوٹے گا یون کہ یوم تو ام ہو وہ نماز ادا کر کے جب اٹھے گا اور لوٹے گا تو ایسا بن چکا ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا بالکل گناہوں سے پاک صاف مگر شرط کیا ہے شرط یہ کہ وہ جانتا ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک معنی جو پڑھ رہا ہے اس کے معنی اسے معلوم ہو الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہاں رب تعالی کا کیا پیغام ہے ان معنی پر وہ تدبر کرے تفکر کرے غور و فکر کرے یہ ایک معنی ہے مگر اس سے بہت لوگ کٹ جائیں گے کیونکہ ہم کاروباری امور تو جانتے ہیں مگر نماز کا ترجمہ نہیں جانتے ہیں کوئی ہے اس موضوع کی نزاکت اور حساسیت کا احساس کر کے کم از کم نماز کا ترجمہ سیکھ لے کا حمد حمدن ان کسی اور فی کیا اس کا مان نبی اسلام کی حدیث ہے بندہ رکو کے بعد جب یہ دعا پڑھتا ہے ایک صحابی نے پڑھی فرمایا کہ تیس فرشتے آسمانوں سے لپکے کے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں ہر فرشتے کی چاہت یہ الفاظ میں پہلے نوٹ کر کے اللہ تعالی تک پہنچاؤں مگر میں نے معلوم نہیں اور کئی لوگ تو ایسے ہیں جن کو پڑھنے کی توفیق ہی نہیں کہ یہ الفاظ ہمارے ہاں نہیں بھی حدیث کو آپ نہیں مانتے سی بخاری کو آپ نہیں مانتے کہ الفاظ ہمارے ہاں نہیں ہیں رکو کے بعد کھڑا ہونا ہی گوارہ نہیں اعتداد اور اطمینان ہی گوارہ نہیں بھی آپ کا دین کو جدا ہے نبی رسلام کی حدیث سے ہٹ کر ہے اللہ وسلامات وہ تو یہ بات کیا اس کا معنی ہے رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم اور تسبیحات بھی ہیں کیا ان کے معنی ہیں سجدے کی تسبیح سبحان رب کیا اس کا معنی ہے کہ جو شخص نماز پڑھے اور نماز پڑھ کے لوٹے اس طرح کہ اسے معلوم ہو کہ اس نے کیا پڑھا تو یوں لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی پیدا کی اور یا علم کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اسے کم از کم فرق معلوم ہو الحمد رب العالمین پڑھ رہا ہو تو اسے اس امر کا احساس ہو کہ اس وقت میں قیام میں ہوں سبحان ربی عظیم پڑھ رہا ہو اسے اس چیز کا علم و ادراک ہو کہ اس وقت میں رکوع میں ہوں اور رکوع کی تسبیحات پڑھ رہا ہوں ربنا رق الحمد ہند ان کت اور فی پڑھ رہا ہو اسے اس امر کا احساس ہو کہ اس وقت میں رقو کے بعد قیام میں ہو سجدے کا احساس ہو تشہد کا احساس ہو تشہد اول و اخیر کا احساس ہو اس کو ہر تصویح کا ہر موقع اور محل کا پورا علم و ادراک ہو جس کا معنی یہ ہے کہ اس کی کامل توجہ نماز کی طرف تو فرمایا کہ وہ یوں لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا لیکن سب سے افضل انسان وہی ہے جسے نماز کے مقامات اور مواقع کا ادراک ہو اور ساتھ ساتھ پڑھی جانے والی ہر چیز کا معنی معلوم ہو تاکہ وہ دل کی گہرائی سے پڑھے اور چونکہ قراد کا ذکر ہوا تو ایک انتہائی اہم ادب آپ کو بتانا چاہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین یہ سورہ فاتح ہے جو اللہ اور بندے کے مابین آدھی آدھی تقسیم ہے اور یہ سورہ بندے کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات ہم کلامی ہیں اللہ تعالیٰ ہر آیت پر بندے کو جواب دیتا ہے بندہ الحمدللہ رب العالمین کہے اللہ فرماتا حامدانی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کر دی بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے اللہ فرماتا اسما علیہ عبدی میرے بندے نے پھر میری سنا کر دی یہ پوری ایک تقسیم ہے ہر آیت کا اللہ تعالی جواب دیتا ہے جب جواب دیتا ہے تو سورہ فاتح کی قراط کا تقاضا کیا ہوا تقاضہ یہ ہوا کہ ایک آیت ایک سانس میں پڑو خا آپ جہری قراد کر رہے ہوں یا سری قراد کر رہے ہوں جماعت میں ہو جماعت سے الگ ہو ایک آیت پڑھ کر رک جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس آیت کا جواب دے اور اگر آپ نے ایک ہی سانس میں تین چار آیتیں پڑھ دی اور ہم نے بعض کو راہ کو سنا ہے جو تین دن کی ترابی پڑھاتے ہیں ان کا الحمد سمجھ آتا ہے اور آخر والدین سمجھ میں آتا ہے باقی بیچ میں ایک ہی سانس میں ساتوں آیتیں پھیل دیتے ہیں بغیر فہم کے کسی کے پلے نہیں پڑھتا۔ <تصفح> یہ شریعت کی حکمت کے خلاف ہے سورہ فاتحہ کی فضیلت کے خلاف ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی شیر دوڑ ہے کہ آپ تین دن میں تراوی پڑھ کے دوڑ جائیں کہ کسی سیلاب کا خطرہ ہے کیا اس کا مستند ہے کیا اس کی حقیقت ہے تراوی کی نماز جو ہے وہ لمبے قیام کے ساتھ ہے لمبے رکوع و سجود کے ساتھ ہے نہ کہ دوڑ کے ساتھ ہے کہ آپ سو کی رفتار سے گاڑی چھوڑ دیں خود بھی معلوم نہ ہو کیا پڑھ رہے ہیں اور سننے والوں کے پلے میں بھی نہ پڑے یعنی ایک ہی ساتھ میں سورہ آتے ہے کوئی اس کی فضیلت ہے کوئی اس کی حقیقت ہے کوئی اس کا جواز ہے تو آپ چاہے اکیلے پڑھ رہے ہو ایک ایک آیت پر سانس لیں اس فہم کے ساتھ کہ اللہ عزت ہر آیت پر مجھ سے ہم کلام ہے اور میری تلاوت کا جواب دے رہے ہیں. کتنے بڑے شرف کی بات ہے تبھی تو نماز مومن کی معراج ہے مگر ہم اس کا گلا گھونٹنے کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں ہماری کوشش یہ جی ہوتی ہے کہ نماز پڑھے اپنے برادری اور آبا اشداد کے طور طریقے سے نبی علیہ السلام کی سنت کی معرفت کا کوئی اہتمام ہی نہیں کہ گھنٹہ دو گھنٹے بیٹھ کر اول سے آخر تک نبی علیہ السلام کی سنت معلوم کر لیں اور سب چھوڑ دو صحیح بخاری پوری دنیا علماء اس نمائش متفق ہیں ساری کتابیں چھوڑ دو صحیح بخاری کھول لو اول سے آخر تک نبی علیہ السلام کا پورا طریقہ نماز سے مذکور اسے پڑھو اس کے مطابق نماز بنا لو کوئی غلطی ہوئی تو قیامت کے دن میں آپ کی نماز کا جواب دے بہت بڑی بات ممبر رسول پہ کر رہا ہوں کوئی غلطی ہوئی میں جواب دہ آپ کی طرف سے آپ کی نماز کا میں دفاع کروں گا اگر کوئی غلطی ہوئی یہ کیا بات ہے کہ نمازوں کو اس طرح برباد کیا جا رہا ہے اور یاد رکھو پاکستان کی جو بربادی اس وقت روز افزوں بڑھ رہی اس کی اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہماری نمازیں درست نہیں جبکہ اصلاح کی اساس جو ہے نماز کی اقامت کے ساتھ مربوط ہے فرمایا کہ ولسون بالکتا ان مالانزیر ادر المسلحین مسلح کون ہے اصلاح کرنے والے کون ہیں فساد کو ختم کرنے والے کون ہیں فطروں کو ختم کرنے والے کون ہیں شرک و بدت کو ختم کرنے والے کون ہیں یہ گندی ثقافتوں اور تہذیبوں کو ختم کرنے والے کون ہیں اور پوری طرح اصلاح کا نظام لانے والے کون ہیں جن میں دو خوبیاں پیدا ہو جائیں کہ مس بال کتاب ایک کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لے اور دوسرا وہ اقام اور نمازوں کو صحیح طور پر سیدھا کر کے ادا کر لے اقامت صلاح اور تمسف بال کتاب یہ دو نشانیاں ہیں ان لوگوں کی جن سے اللہ رب العزت زمین کی اصلاح کا کام لے گئے تو یہاں زمین کی اصلاح کا کام نہیں ہو رہا ہمارے ملک کی اصلاح کا کام نہیں ہو رہا کیونکہ بیشتر لوگوں کی نمازیں نبی الاسلام کی سنت کے خلاف ہے آپ کے طریقے کے خلاف ہیں، برادری کے طریقے کے مطابق تو ہیں باپ دادا کے مذہب کے مطابق تو ہیں پیر و مرشد کی تعلیم کے مطابق تو ہیں مگر محمد الرسود اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت مبارکہ کے خلاف مثال کے طور پہ نماز میں رف الیدین کی سنت اللہ اکبر نبی رسلان کی اتنی احادیث سے ثابت ہے کہ محدسین اور احادیث کو متواتر قرار یعنی پچاس سے زائد صحابہ سے یہ سنت ثابت ہے آگے صحابہ کو نے دیکھا چار سو کے قریب تابعین کے اخبال ملتے ہیں ہم نے فلاں صحابی کو دیکھا فلاں صحابی کو دیکھا رقو جاتے ہوئے رقو سے اٹھتے ہوئے رف الدین کرتے تھے عبداللہ مبارک رحمہ اللہ پہلے ایک حنفی ماحول میں تھے بعد میں جب حدیث پڑھی اور حدیث پر عمل شروع کیا ان کا قول ہے رفُ الدین کی سنت کے بارے میں کہ میرے لیے ایسی یقینی سنت بن چکی ہے کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے نبیر اسلام کو اور صحابہ کرام کو رف الدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کتنی یقینی سنت اور ہم اس میں کیا کتنا کیا بوجھ ہے اس میں کیا سقل ہے اس میں اس میں کیا آپ کو دینا پڑتا ہے کوئی قربانی دینی پڑتی ہے ایک آسان سا عمل اور باس صحابہ کا خبل ہے ایک رف دین کا جو اجر ہے وہ دس نیکیوں کے برابر ہے تو کتنی نیکیاں ہم جان بوجھ کے برباد کر رہے خود ساختہ مذہبی تاثر کی بنیاد ہم نے دین کو تقسیم کر لیا یہ ہمارا ہے اور یہ آپ کا ہے حالانکہ دین اس تقسیم کا نام نہیں دین ایک ہی حقیقت کا نام ہے یا ایوہ اللذین آمنو اتی اللہ واتی الرسول بلا تبدلو اعمالکم ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو دین کی حقیقت یہ ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ عثمتن حسنہ تمہارے لئے ہر معاملے میں عقیدہ ہو نماز ہو کوئی عمل ہو ہر معاملے میں اسوائے حسنا آئیڈیل نمونہ اور مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کی حقیقت ہے. یہ دین تقسیم نہیں ہے اگر تقسیم کر لیں نبی علیہ السلام کی پیش گوئی ہے تہتر فرقے ہوں گے ہر فرقہ اپنے آپ کو درست کہے گا تو کیا دین کی تقسیم تہتر کی طرف کرو گے اور ہر فرقے کے تحت بیس آگے شاخیں ہوں گی کتنا دین کو بھٹو گے اور کتنا دین کو تقسیم کرو گے اللہ دین الخالص اللہ فرماتا دین خالص قبول کرتا ہے بس اور دین خالص وہی ہے وہیں سے ملے گا جہاں سے یہ دین نکلتا ہے اور دین نکلا کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ سے جیسے خالص دودھ وہیں سے ملے گا جہاں سے نکلتا ہے اور اگر اس دودھ کو آگے بھیج دو گے اس میں ملاوٹ کے اندیشے ہوتے ہیں ملاوٹ کے شائبے ہوتے ہیں تو تم کتاب و سنت کے ساتھ مربوط ہو جاؤ تاکہ تمہارا ہر عمل اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت پر قائم ہو اور اللہ رس کے رسول کی اطاعت پر قائم ہو یہ معاملہ نماز کا بھی ہے اللہ دین صلات خاشعون جو اپنی نمازوں میں خوشبو اختیار کرتے ہیں یہ خشو کی تفصیل چند عملی مثالیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان ہوگی آج بھی تاخیر ہوگی موضوع مکمل نہ ہو سکا یہ موضوع ہمارا جاری ہے انشاءاللہ تو یہاں مقصد بیان یہ ہے کہ ہم نے اس مقام کو سننا ہے یہ ایک آئینہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس مقام پر اس آئینے میں تمہارا چہرہ ہے یا نہیں سورہ نور سورہ موم کی ان آیات کو پڑھو بار بار پڑھو اس آئینے کو دیکھو اور اپنا چہرہ تلاش کرو اگر ہے تو اور شد کے ساتھ کوشش شروع کرو اللہ کا شکر ادا کر کے اور ترقی اختیار کرو اور اگر نہیں ہے تو سچی توبہ کر کے اس مقام پر جو نصیحتیں موجود ہیں انہیں اپنا کر اپنے وجود کو یہاں پر ثابت کرو اور یقینی بناؤ اللہ تعالی سے توفیق کی استضاء بھی ہے اللہ العزت ہمیں توبت النسوح کی توفیق دے دے اپنی پوری اصلاح کی توفیق دے دے ہمارے ظاہر و باطن کو اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کی سنت سے سجا دے ہمارے دلوں کو اپنے حبیب کی محبت سے بھر دے عقیدے کی سلامتی سے بھر دے اور تادم حیات اس پر قائم رکھے اقول و قولہ بستہ علیہ واخر الدا الحمد اللہ ان رب العالمین الحمد للّہ والسلام وسلم رسول اللہ وبعد بہت سے ساتھیوں نے دعا کی اپیل کی ہے اپنی بیماروں کے لیے اللہ تعالیٰ سب مریضوں کو صحت کاملہ عملہ عاجلہ عطا فرما دے خاص طور پر بچہ راہم محمود نام ہے نو سال کی عمر ہے اور کینسر کے مرض میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ اپنی شفا کے خدانہ میں سے اس بچے کو شفا عطا فرما دے ایک اور بچے کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہے ہاسپٹل میں داخل ہے دعا کریں دار عزت اسے بھی صحت کاملہ عطا فرما رما یہ آج کا اعلان بہت ہی اہم ہے یہ سندھ کا ایک علاقہ تھر میں سیر کھوئی وہاں ایک ادارہ مدرسہ نور الاسلام المحمدیہ محمدیہ قائم اور یہ ادارہ اس لحاظ سے ایک امتیازی مقام رکھتا ہے کہ بہت ہی پرانا بھی حمد اللہ قائم ہے اور شیخ العرب اعظم علامہ بدین الدین شاہ راشد رحم اللہ وہ اس کی تاسیس میں شامل ہیں اور اس کی نگرانی پوری زندگی کرتے رہے مجھے یاد ہے کہ کم از کم پانچ سے چھ بار میں اس ادارے میں درس بخاری دے چکا ہوں جس کا معنی یہ ہے کہ طلبہ تقریبا ہر سال فارغ ہوتے ہیں اور مختلف مدارس اور مساجد میں جو ہے وہ دعوت دین تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں تھر کا علاقہ بڑا مشکل علاقہ ہے اور وہاں کے لوگوں کا وہاں اپنے تھر میں رہنا جہاد سے کم نہیں ہے مسائل سے معروم ہیں، کھیتی باڑی کا انحصار آسمانوں کی بارش پر ہے بارش ہو جائے تو کچھ خوشحالی آ جاتی ہے بارش نہ ہو تو بدترین قحط سالی پھیل جاتی ہے ان حالات میں ان لوگوں کا اس ادارے کو قائم کرنا یقیناً ایک جہاد ہے ہمارا یہ فرض منصبی ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں کیونکہ یہ تدریس اور تعلیم اور مدارس کا انتظام یہ بحمد اللہ مصارف اور تعاون سے ہی چلتا ہے چونکہ ان کی بلڈنگ ایک نئی بنی ہے اور لکھا ہے کہ ایک ضرورت ان کی چار سو چوالیس سو اسکوائر فٹ یہ ماربل کی بھی ہے تاکہ مدرسہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ قائم ہو جائے تو اس میں ساتھی تعاون کریں یہ ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا یہ ماربل جب تک قائم رہے گا یہ ایک ایک حرف پڑا ہوگا باعث اجر ہوگا اور باعث ثواب ہوگا اللہ پاک توفیق خدا فرما دے جو تعاون ساتھی کریں اللہ ربر عزت اسے صدقه جاریہ کے طور پر قبول فرماتا ہے ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له وشهدا لا اله الا الله وحده لا شريك له وشهدا ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان اصلق الكلام كلام الله وخير الهديه هدي محمد صلى الله تعالی علیہ وسلم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 وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اغفر برحمة أنت خير الرحمن ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو وخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا توقتلنا به بعف عنا وغفر لنا برحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين اللهم انصر لإثام المسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. بجعلنا منهم فخذ المنخذ لدينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله عليه